صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة میرے محترم دینی قابل احترام اور بین اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارتحان بنایا لہذا دنیا میں ایک کے بعد ایک انسان کا امتحان ہوتا چلا جائے گا ایک کے بعد ایک پریشانی مصیبت اور اسی طرح سے مسائل اس پر آتے رہیں گے اور ان مسائل میں اللہ کو بندے سے مطلوب یہ ہے کہ وہ صبر کریں اللہ رب العالمین سب کا مالک ہے اور کائنات میں اللہ کی مرضی چلتی ہے اللہ تعالی بندوں کو جن حالات میں چاہتا ہے ڈالتا رہتا ہے کبھی راحت کے حالات آتے ہیں کبھی تکلیف میں تکلیف کبھی جسمانی ہوتی ہے کبھی مسئلہ مال کے اعتبار سے تجارت کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی تکلیف ذہنی ہوتی ہے فکر اور غم ہوتا ہے اور کبھی تکلیف اپنی ہوتی ہے کبھی دوسرے کی ہوتی ہے جیسے کبھی ماتحتوں کی تکلیف ہوتی ہے جیسے بیوی کی بیماری اولاد کی بیماری یا گھر میں کسی اور کے لیے تکلیف لہذا ایک انسان دنیا میں جتنے دن گزارتا ہے ان میں سے بہت سے دنوں میں ہوتا ہی ہے کہ عموماً وہ کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں پھنسا ہوتا ہے شادی کو ایسا دن انسان پر گزرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو بنایا ہے اور اس میں ایک کے بعد ایک مسائل اور مصیبتیں آتی رہیں گی اس کو انسان روک نہیں سکتا ہے اللہ تعالی جو حال چاہے بندے پر ڈال ہیں بندہ اللہ کے حکم کے آگے جو کائنات میں چلتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے لہذا اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے اللہ تعالیٰ اگر اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو وہ اس مصیبت پر راضی رہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ سے دعا بھی کرے اے اللہ اس مصیبت سے نکال دے مصیبت سے نکلنے کی دعا اللہ کی رضا یا اللہ کے فیصلے پر رضا کے خلاف نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مصیبت بھی توں نے ڈالی تو اس پر بھی حاضر ہے میں اس پر بھی راضی لیکن اے اللہ سے اس کو ہٹا دے تو میں اور راضی تو ہر حال میں میں تج سے راضی ہوں لیکن اس مصیبت کو ہٹا دے کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے مانگنے کا بلکہ حکم دیا ہے تو وہ اللہ سے مانگی لیکن اللہ سے مانگنا اللہ سے ناراضگی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اللہ سے مانگنا اللہ سے شکایت کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کو فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس مصیبت سے نجات کر رکھتے ہیں کس پر تکلیف نہیں آتی ہے ہر ایک پر آتی ہے انسان تو انسان جانور بھی تکلیف اٹھاتے ہیں دنیا میں سب کے لیے تکلیف ہے اس تکلیف سے فرار نہیں آتے آدمی کیا کرتا ہے دنیا میں پیدا ہوتا ہے جب بچہ تو کیا کرتا ہے خوشی خوشی آتا ہستے آتا نا آج خوشی کا دن ہے نہیں روتے آتے گھبرا ہے گبرا ہے ڈرا ڈرا سہما سہما کیا دنیا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہننے کے لیے کپڑے ملے دنیا میں آتا ہے آتے ہی گھبرا کے رو نہیں لگتا ہے دنیا ایسی ہے اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے ہاں انسان کا کمال یہ ہے کہ دنیا سے جا کے وہ خوش ہو کہ ذمہ داریوں کو پورا کر لے سب کی ذمہ داریاں پوری کر لے اللہ کے حکموں کو پورا کرے گناہوں سے توبہ کر لے نیکیوں کو خوب ساری نیکیاں اخلاص اور اتباع کے ساتھ کر لے سارے حقوق ادا کر دے وراثت کے سارے معاملات ساری تقسیم صحیح کر دے حقدار کو حق ادا کر دے کر دار کو قرض ادا کر دے ساری وصیتیں کر کے جائیں کچھ بچا نہیں اب بس ایسا آدمی جائے یہ خوشی کی بات ہے بہت کم لوگ ہیں جو ایسا واقعی جاتے ہیں اللہ ہم سب کو ایسی محتطع فرمائیں کہ اس میں ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے کمی کوتا ہی باقی نہ رہے اللہ کے حق میں بندوں کے حق میں ہم سے کوئی کوتا ہی باقی نہ تو دنیا میں آدمی آتا ہے پریشانی اس کے لیے تیار ہے اس کے آنے سے پہلے تیار ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا تو دعا کیا کی اور ابانا غلک نا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ظلم کیا, کیا تیرا حکم توڑ ظلم کیا اس حکم ٹوٹنے سے ہم راحت کی دنیا سے کون سی دنیا میں جانے والے مصیبت اور تکلیف کی دنیا میں یہ راحت والی دنیا نہیں ہے راحت جنت میں ہے لیکن دنیا میں تکلیف ہے اور وہ تکلیف اور آزمائش کیسے اللہ نے فرمایا کمبی شعیب ہم تم کو ایک ایک چیز سے آزمائیں گے کیا چیزیں مین الق شہی کے مین تھوڑے خوف سے وہ نقص منل اموال اور مالوں کی کمی سے ونکش جانوں کی کمی سے وہ کوششوں کے نتائج کی کمی سے ہم تم کو آزمائیں گے جانوں میں کمی ہوگی گھر میں کسی کی موت ہوگی کوئی قریبی دوست رشتہ دار اس کی موت ہوگی اور کبھی مالوں کی کمی ہوگی سوکھا آیا پیداوار اچھی نہیں یا چوری ہو گئی کچھ بھی ہو سکتا ہے تماعت پھلوں کی کمی چاہے تو واقعی پھل جو کھیتی کے پھل ہیں کہ بویا لیکن اتنا نہیں ہوگا کمی ہو گئی مقصود اور طلب اور طلب زیادہ تھی انکم بزنس میں پیسہ لگایا اتنا نہیں آیا لاس امتحان میں کوشش کی پڑھائی کی دیا اگزام جتنے مارکس ملنا چاہیے تھے نہیں اتنا پھل نہیں آیا جتنا محنت کیجیے دنیا میں کوششیں کرو گے لیکن اتنا نتیجہ نہیں آئے گا اس میں کمی آئے گی تمہاری چارج سے کم ملے گا تم کو تو اللہ نے کیا فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے ولجو بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے بھوک کے حالات بھی تم پر آئیں گے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے تم کو آزمائیں گے وہ بس شریف صابرین تو خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو البین ادا اصا مصیبہ یہ بولو ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ ان راج تو ان کی زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ ہم تو بس اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور پلٹ کے ہم کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے اولا علیہم صلوات من غب بے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں اللہ کی طرف سے ان کی تعریف فرشتوں میں کی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے وہ اولا اک اور یہی ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ ہیں مصیبت آنا یقینی ہے لیکن اس مصیبت میں اگر آدمی صبر کر لے تو یہ مصیبت آدمی کے لیے ہدایت بن جاتی ہے یہ مصیبت انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے مصیبت تو آنا ہی آنا ہے ایک آدمی کہے میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے یا نہیں آئے گی نہیں ہوگا نبی پر بھی آئے گی نبی پر بھی آئے گی بلکہ زیادہ آئے گی جتنا آدمی کا دین ہوتا ہے اتنی اس کی مصیبت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اضا من اب طلاح اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصیبت ڈال دیتا ہے اس کو آزماتا ہے تو اللہ کی محبت جب ہوگی تو مصیبت آئے گی محبوبیت مصیبت لاتی ہے تو اللہ کا فائدہ ہے اللہ ڈالے گا جس درجے کا دیندار ہوگا اتنی زیادہ مصیبت اس پر آئے گی تو مصیبت کو آپ ٹال نہیں سکتے وہ آنا ہی آنا ہے آج تو کل کل لیں تو پرسو پوری زندگی جیا اور کوئی تکلیف نہیں نہیں لیکن مصیبت آ کر دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے یا تو وہ مصیبت آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے یا پھر وہ مصیبت آپ کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہے انتقاب انسان کے لیے کہ ایک مصیبت آئی آدمی صبر کیا اللہ سے راضی رہا اللہ کی حمد و صناح کیا اللہ سے دعا کیا جو کوشش کرنی تھی اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کہ اللہ سے ناراض نہیں واویلا نہیں مچایا شکایتیں اللہ کی نہیں کی راضی رہا اللہ سے تو یہ ہدایت بندی لیکن مصیبت آئی اللہ کی شکایت شور شرابہ اخلاقی حدود پار حال کا بحال اور اللہ کے فیصلوں پر تعین کرنا اللہ تعالی کی تقدیر سے راضی نہ ہونا توڑ پھوڑ کرنا گالی گلوچ اور نہ جانے کے دین میں شک شر احکام کو پتے پوچھ ڈال دینا اگر یہ کریں تو مصیبت آئی دو دروازے کھلے تھے ایک ہدایت کا ایک گمراہی کا کسی نے ہدایت کے دروازے سے جانے کی بجائے گمراہی کے دروازے کو اپنا لیا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کھیتی میں اناج اگتا ہے پھل اگتا ہے اور نفے والی چیزیں اگتی ہیں اور جہاں کچرا پڑا ہوتا ہے وہاں گندگی اور بڑھ جاتی ہے بدبو اور بڑھ جاتی ہے حال ایک ہی ہے لیکن اچھی زمین پر جب وہ حال آتا ہے تو اس سے اچھی پسل نکلتی ہے اور بری زمین پر وہ گرتی ہے تو اس سے اور گندگی بڑھ جاتی ہے لہذا آدمی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب مصیبت بھی اس پر آئے تو وہ خیر میں اور بڑھ جائے نہ یہ کہ وہ اور بگڑ جائے کتنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو دین چھوڑ دیتے ہیں کیا فائدہ نماز پڑھ گئے نماز نہیں پڑھتا تھا سب حالات اچھے تھے نماز پڑھنا شروع کیا بیماری گھر میں آ رہی ہے اور تجارت میں نقصان ہو رہا ہے پورا چیز میں مسئلہ ہو رہا ہے کیا فائدہ نماز پڑھ کے چھوڑ دیا میں نے یہ سمجھتا ہے دین ایک بٹن جس کے ذریعے سے دنیا کی مول ملتی دین ایسی کوئی چیز نہیں ہے دین جنت کے لیے ہاں دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کے لیے خیر دیتا ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ مصیبت آئے گی نہیں ایسا تو نہیں ہو تو آپ دنیا میں رہیں اور آپ کو مصیبت نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا ہے مصیبت آنا ہی آتا ہے آپ مچھلی پکڑے اور آپ کے کپڑے گرے نہ ہوں آپ بھیگے نہیں آپ بارش میں جا رہا آپ کے کپڑے خراب آپ کے پاؤں پہ چھینٹے اڑے نہیں ہوگا دنیا میں آپ آؤ گے تو یہ ہونا مصیبت سے فرار ممکن نہیں لیکن مصیبت کو آدمی اپنے لیے خیر بنا سکتا ہے شر بنا سکتا ہے اس کا انتخاب ہے لہذا اللہ نے یہاں پر یہی بات کہی ہم تو تم کو آزمائیں گے لام کے ساتھ ہے اور نون کے ساتھ ہے لام کی نون بل نہ یقیناً بالکل ہم تم کو آزمائیں گے کیسے آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے جان مال اور نتائج کے نقصان کے ذریعے سے تو خوشخبری سنا دو کن کو سب کو نہیں کس کو صبر کرنے والوں مصیبت سب پر آئے گی لیکن وہ مصیبت خیر بنے گی کس کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے اور صبر کرنے والے کون ہیں کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں انڈا لندا ٹھیک ہے ہم تو اللہ کے بندے ہیں ہماری زندگی میں پیسے لے مالک کرتا ہے ہم نہیں اچھے حالات مالک جس حال میں رکھے ہم رہیں گے غلام کس کو کہتے ہیں اپنے کو ایسا چاہیے اپنے کو ایسا چاہیے ایسا رہتا ہے غلام آپ کمپنی میں جاتے کیا کرتے تو غلام بھی نہیں ہے تو نوکر ہے تو غلام تو اور بھی زیادہ پابند ہوتا ہے آپ کمپنی میں جا کے میرے کو ایسی لال رنگ کی کرسی چاہیے گڈا ایسا ہونا چاہیے کچھ نہیں ہونا چاہیے اور تھوڑا سا کھڑکی کے پاس اور سمندر کے کنارے آفس میرا ہونا چاہیے کر سکتے آپ یا گھر کو جاؤ باپ باپ کا کیا بھی نہیں تھا نہیں ہے تیرا نہیں تو جاب پہ تیرا کام ہے جس حال میں تو اس کو رکھے کمپنی رہے ہاں تم مشورہ دے سکتا ہے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تو دنیا میں اللہ ہمارا مالک اور ہم اللہ کے بندے ہیں ادال اللہ تو اللہ کے بندے ہیں ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں اللہ جو چاہے تو سروپ ہمارے اندر کرے ہمارے جسم میں ہمارے مال میں ہم سب ہم سب اللہ کے بندے ہیں وہ اناج عمر اور پلٹ کے ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہم کو پلٹ کے کہاں جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے پھر زندگی کا حساب ہوتا ہے ہم اللہ کی ملکیت ہیں اللہ جو حال چاہے ہمارا کرے جس حال میں چاہے رکھے ہم کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے ہماری آج چیز ہم سے کھو گئی کل ہم کو دنیا سے جانا ہے بھائی آج چیز گئی کل ہم جائے گی یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آنا ہے یہاں سب جانے کے لیے رہے یہ ایٹیٹیوڈ یہ ذہن آدمی کے لیے ضروری ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا اولائک علیہم اولا ایک سلوات اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہے اللہ کی رحمت صبر سے آتی ہے اور وہ اولا اکم یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو معلومات یہ ہدایت کا راستہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی تکلیف پر صبر کرنے سے کھلتا ہے راضی ہونے سے کھلتا ہے نہیں تو گمراہی کا راستہ کھلتا ہے محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ شادیاں بند کر دیتے ہیں محرم نہیں کیوں منحوس مہینہ ہے ماتم کا مہینہ ہے کیا ہوا تھا اس دن کیا ہوا تھا اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں شہید کیے گئے قتل کیے گئے تو اس میں کوئی نکاح نہیں ہونا چاہیے کوئی خوشی نہیں منانا چاہیے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے بس کیا کرنا چاہیے ماتم کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ شیعہ حضرات اپنا سینہ پیٹتے ہیں اپنے آپ کو تلوار سے چاقو سے نہ جانے کتنا زیادہ انجرڈ کر لیتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اس چیز کا کہ حضرت حسین ربی اللہ عن کو جو تکلیف پہنچی جو زخمی ہوئے ہم اپنے آپ کو زخمی کریں گے اہل سنت والجماعت ہمارے یہاں بعض ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں تازیا بٹھاتے ہیں دس دن کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مناتے ہیں وہی ہوا کہ دس دن تک قبر رکھی جاتی ہے وہ قبر ہے حضرت حسین کی تازہ ہے کیا بھائی آج تک کسی نے پوچھا وہ ہے کیا ہے وہ حضرت حسین کی قبر ہے اس کو رکھا جاتا ہے دس دن تک ڈسپلے کے لیے وہ قبر کیسی ہے سیمنٹ کی ہے مٹی پتھر کی نہیں کاغذ کی لکڑیوں کی اور بنا کے اس کو سجا کے رکھتے ہیں جیسے دس دن ہو جاتے ہیں اس کو لے جا کے پانی میں ڈبو دیتے ہیں تو جانے تیرا معاملہ جانے اور محرم کے مہینے میں اگر کوئی پیدا ہو گیا تو بیچارہ گیا کام سے کوئی بچہ بہت روتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہمارے سوچیے مینٹالٹی کیا بن چکی ہے یہ محرم کی پیدائش ہے یعنی یہ کیا ہے ماتمی بچہ ہے روتا ہی رہتا ہے تو ہم نے محرم کے مہینے کو رونے کا مہینہ ماتم کا مہینہ سمجھ رکھا ہے مجموع مہینہ اس کو سمجھا جاتا ہے اس لیے اس مہینے میں نکاح لوگ عموماً نہیں کرتے ہیں میں نہیں کہوں گا آپ اسی مہینے میں نکاح کرو لیکن یہ کہ اس مہینے کو ایسا سمجھنا کہ اس مہینے میں تھوڑا غم کا مہینہ ہے یہ مہینہ نہ خوشی منانے کا ہے نہ غم منانے کا ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی غم کا واقعہ تاریخی اعتبار سے ہوا ہے چاہے ہمارے خاندان کا معاملہ ہو باپ دادا کا یا پھر امت کا ہو یا پچھلی تاریخ میں پچھلے نبیوں کا ہو کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ غم ملے گا کیونکہ کوئی دن ایسا جاتا ہے جس میں غم نہیں ہوتا ہے اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ خوشی کا واقعہ نہیں ہوتا ہے تو اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم پورا واقعہ پورا تاریخ کو ہو گیا ہے تو اس کو ماتم کا دن بنا اس کو غم کا دن بنائیں کہ ہر سال وہ دن آئے تو ہم اس سال روئیں پیٹیں چلائیں اور غم بنائیں کالے کپڑے پہنیں کالے کپڑے پہننا اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہود نظارہ کا طریقہ ہے کہ جب آپ دیکھیے ان کے جب کوئی مرتا ہے تو کالی ٹوپی ہٹ یا جو بھی ہے کالا کوٹ اور کالا چشمہ ایوری تھنگ بلیک بلیک آؤٹ ہو گیا ایک دم تو وہ ان کا طریقہ ہے ہمارا کام سے طریقہ ہوا اس لیے یہ حرام ہے. ہے اس لیے محرم کے مہینے میں خاص طور سے آدمی کالا لباس پہنے ٹھیک نہیں ہے کیوں اس کہ لوگوں نے اس کو اپنا شعار بنا لیا غم منانے کا اسلام میں کوئی طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی غم کے وقت میں کالا کپڑا پہنے اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے غم کی بات ہے فلاں صحابی ہے فلاں شخص ہے فلاں ولی ہے جس کو بھی قتل کیا گیا ہو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو اس کا غم ہونا والی چیز ہے حضرت حسین علی اللہ تعالیٰ کی شہادت ان کا قتل مسلمانوں کے لیے ایک دکھ کی بات ہے کوئی مسلمان اس سے خوش نہیں ہوگا لیکن ہر سال اس کا ماتم منانا ہر سال ان تاریخوں میں دکھ منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اگر ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ عالم سے لاکھ درجہ بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ آپ کی وفات کے دن کو ہر سال غم کا مہینہ بنا لیتے کیوں نبی کی وفات کا غم نہیں تو صحابہ کو نہیں تھا انہوں نے اس کو غم کا دن نہیں بنایا کہ ہر سال اس دن پورے مدینہ میں کوئی کھائے گا نہیں پیے گا نہیں کوئی نکاح نہیں ہوگا بارہ نبی ان کو ایسے کوئی نہیں بنایا گیا تو کسی کی وفاق کا ماتم بنانا اس دن یا ہر سال اسلام کے اعتبار سے یہ ایک بدایت ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں آج کے درخت میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ماتم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے جس کو عربی زبان میں نوحا یا نیاحا کہتے ہیں کہ شور شرابہ کر کے رونا چلانا ماتم کرنا واویلا مچانا تو چاہے حسین نبی اللہ تعالی کا معاملہ ہو یا کسی کے گھر میں کوئی وپار ہو یا کوئی نقصان ہو جائے ابھی مرا نہیں مان لیجیے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا مان لیجیے دنیا کا نقصان ہو گیا اس کے لیے رونا پیٹنا کپڑے پھاڑنا منہ پہ مارنا بال نوچنا یہ کون سا طریقہ ہے اسلام میں یہ نہیں ہے آئیے دیکھیں اس بارے میں قرآن و سنت میں ہم کو کیا رہبری ملتی ہے نمبر ایک اسلام میں صبر کی کیا اہمیت مصیبت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مام ان مسلم ان مصیبت جب بھی کسی مسلمان کو مصیبت پہ آتی ہے مصیبت پہنچتی ہے فیقول عمر امرہ جب وہ کہتا ہے وہ جو اللہ نے اس کو کہنے کے لیے کہا ہے ان لاہ علیہ راج ہوں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اللہ مح... اللہ جرمی تھی مصیبتی اے اللہ اس مصیبت پر مجھ کو ازر دے ثواب دے وہ اک لکھ لیے خیر ہا اور اس حالت سے جو نقصان میرا ہوا ہے اس نقصان سے بہتر جس چیز کو میں نے کھویا ہے مال ہو یا کوئی شخص ہو جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر مجھ کو عطا فرمان وہ اک لکھ لیے اور اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے اس کا بدل دے اخلّہ منہا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو ضرور عطا فرماتا ہے اس کا بدل دے دیتا ہے لہذا اس حدیث کو امام مسلم نے رواج کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو مصیبت میں استرجاع کرنا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں استرجاع راجعون جو لفظ ہے اس پر سے بنا کے این این راج اس کو کیا کہتے ہیں استر تو یہ شرعی حکم ہے اسی طرح سے اگر مصیبت آدمی پر پہنچتی ہے آدمی کو پہنچتے اور شکایت نہیں کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال اللہ تعداد اذا طلع عبد المؤمن جب میں اپنے مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں پلم یشکون اور وہ آنے والے جو اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان سے میری شکایت نہیں کرتا ہے اطلخت ہو میری تو میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں جس مصیبت میں میں نے اس کو قید کر لیا ہے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں سم اب درست ہو لکھمن خیر پھر میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں وہ دمن خیر امین دن اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں سم میرا سر اور پھر وہ نئے سرے سے عمل شروع کر دیتا ہے اس کو سر کے پاؤں تک میں بدل دیتا ہوں اس کا خون اس کا گوشت اس کے وجود کو میں بدل کے ایک نیا انسان اس کو بنا دیتا ہوں کب جب وہ مصیبت میں پڑنے کے بعد میری شکایت نہیں کرتا اللہ کی شکایت نہ کرنا انسان کی شخصیت کو ایک اعلیٰ شخصیت میں تبدیل کر دیتا ہے اس حدیث کو امام الحاکم اور بے نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صحیح میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت میں ایک انسان روئے بھی نہیں اس کو غم بھی نہ ہو مصیبت ہے اللہ نے انسان کو جذبات والا بنایا ہے تو دل میں غم کا پیدا ہونا مصیبت میں کھونے کے وقت میں واجبی چیز ہے دل ہے اس کا پتھر تو نہیں جذبات اس کے اندر اللہ نے رکھے اور کبھی یہ جذبات ان کا برتن بھر جاتا ہے تو پھر آنکھوں سے وہ آسو نکل پات نکلنے لگتے ہیں اور آدمی کا غم کا اظہار بھی ہوتا ہے تو غمگین ہونا اور رونا یہ منع نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبی انس نے مالک وبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے ابھی ابرا... ابراہیم میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا تم مز رہا ہوں ابو ایک صحابی ابو سیف بی سیب کے حوالے آپ نے اللہ کے نبی نے ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو کسی کے حوالے کیا جاتا تھا کہ اس کو دودھ پلائے ام سیف ربی اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بچہ سونپا ایک دن کہتے کہ ہم گئے اور ہم ال... ابو ابو صحیح ربی اللہ علام کے گھر پہنچے وہ بکیری ہی کبھی تل البئی کو دکان وہ صحابی لوہار تھے ان کے گھر میں بھٹی, بھٹی تھی تو کہتے ہیں کہ میں گیا آگے آگے اور دیکھا تو پورے گھر میں دھواں دھواں دھواں تھا تو میں نے وہ اور وہ بھٹی تھے وہ بھٹی جلا رہے تھے چلا رہے تھے تو اکثر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَا أبا أم جاءك رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں جلدی جلدی دوڑا دوڑا گیا کہا اے ابو تو ذرا جاؤ. تھوڑا دعا روک لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے آپ کو تکلیف ہوگی پر ام تک پدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبنہ ہوگی رہی وہ رک گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنا بچہ منگوایا ہے ہمارے بچے کو لاؤ اور آپ نے اس کو بچے کو اپنے سے چمٹایا وہ کال اللہ علیہ خور اور جو دعا دینی تھی جو کہنا تھا کہا تو بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک تو یہ وقت ہے میں نے دوسرا وقت بھی دیکھا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بچہ تھا اور اپنا دم توڑ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے پدم کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے کپال آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے کیا ہیں آپ نے کہا آنکھیں آم ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل غمگین وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا رَبَّنَا। لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی رہے اپنے رب کی ناراضگی کی کوئی بات اپنی زبان سے ہم نہیں نکالیں گے یا ابراہیم اللہ کی قسم اے ابراہیم تمہاری وجہ سے ہم بڑے غمگیر ہیں تمہارے ہونے پر ہم کیا ہیں بڑے غمبیر ہیں کیا آپ کو معلوم ہے بچانا بچا نہیں سکتا کوئی آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچے کی وفات آپ کی گود میں ہو رہی ہے اور آپ نہیں بچا سکتے ہیں زندگی اور موت صرف اور کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کو غم ہو رہا ہے آپ چاہتے ہیں بچے کی موت ہو نہیں آپ ہو رہے ہیں لیکن کیا آپ بچے کو بچا سکتے ہیں اس کی زندگی اس کو دے سکتے ہیں نہیں اللہ کس وقت کوئی بھی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اللہ کی کے میں ہم کو تمہاری وجہ سے بڑا غم ہو رہا ہے دکھ ہو رہا ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آنکھوں سے اظہار غم جائز ہے اس میں کوئی برائی نہیں کسی کے گھر میں کسی کی اوقات ہو گئی یا کچھ نقصان ہو گیا وہ روئے رو دے تو یہ منع نہیں بعض لوگ جہارت میں کہتے رو رومن کہا نہیں رو سکتا ہے اس کو غم ہوا ہے تو روئے گا اور اسی طرح سے آدمی کا دل غمگین ہونا ہے یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے کہ دیکھ تو غمگین ہو رہا ہے کا مطلب یہ تقریب کے خلاف ہے ایسا ہے نہیں اللہ کے پیسے پر رازک ہونے کے باوجود آدمی حالات سے متاثر ہو کے غمگین ہو جاتا ہے روتا ہے یہ منع نہیں ہے منع یہ ہے کہ ایک آدمی منہ سے رو ہے رونے کی جگہ کیا ہے آنکھ سے رو لیکن آنکھ سے کم لیکن منہ سے باتیں زیادہ ہیں. یہ رونا غلط ہے بیان کر کر کے کبھی کبھی شیر شاعری میں بھی رونا اکثر ایسا رونا نقلی ہوتا ہے ایسا رونا اکثر صحیح نہیں ہوتا ہے اور جس کا صحیح ہوتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے جو صحیح میں رو رہا وہ بھی صحیح ہے شران صحیح نہیں ہے سچا روی کتنا بھی لیکن ایسا رونا اسلام میں نہیں ہے آئیے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کیا باتیں ہریش میں آئی ہیں نمبر ایک اولاد کی ماں پر صبر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اب ثواب اس کا کیا ہے صبر کرنے پر من کا من دخل منسلب جس کے تین بچے پاؤ ہو جائیں جو اسی سے پیدا ہوئے ہیں یعنی کہ بیوی سے نکاح کیا تو پہلے شور کے بچے تھے نہیں اس کی اپنی اولاد اگر تین بچے اس کے پاؤ ہو جائے ماف ہو جائے ان کی وہ اس پر سبر کر لے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے وہ جنت میں جائے گا پکامت مرا فقالت پکالت ایک عورت کھڑی کا اللہ کے رسول دو ہوں تو تین ایسی کے جنت ہے آپ نے تین کے بارے میں کہا دو کا کیا آپ نے کہا اوسنان دو ہوں تو بھی قالت مراسو یا لیتنی قلت واحدا وہ عورت کہنے لگی برا ہو میرا افسوس ہے بربادی میں کاسٹ میں ایک پوجتی مطلب دو کی وجہ کیا پوچھتی ایک ہو تو آپ کہہ دیتے ایک بھی تو مطلب جس کا ایک بچہ فوت ہوا ہے اس کے لیے بھی فضیلت بن جاتی ہے یہ ان کا افسوس ہے تو اس حدیث کو امام نسیر اور احبان نے روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے تین بچے فوت ہو جائیں اس کے لیے کیا ہے یقینی طور پر جنت بچت کیا ہے منی تصا احتساب کہتے ہیں ثواب کی امید رکھنا صبر کرنا ثواب کی امید رکھنا تو احتساب سبر ازر کے یعنی احتساب ازر کی توقع اور طلب اور امید کو کہتے ہیں ایک بچے کے بارے میں ہے کہ کوئی آدمی کہے گا میری تو ایک بچے کی وفات ہوگی تو دو کے لیے اور کم سے کم تین کے لیے ہو رہا ہے تین دو اور ایک والا بیچارہ کیا کرے اس کا بھی تو نقصان ہوا تین غم ایک غم غم تو غم ہے اللہ کے نبی اب یہ دوسری حدیث ہے ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کی اولاد بیٹا اولاد اس کا ایک بچہ پود ہو جائے پال اللہ علیہ اللہ تعالی پرسوں سے کہتا ہے کبک تم والا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی یعنی اس کی روح قبض کی نیام فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ہم نے اس کی روح قبض کی پیاکول کبک تم سمارا تب وہ تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا پیاکول پیاقول اللہ تعالی بندوں سے یعنی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا پیاکول ہم ادا اس نے تیری تعریف کیا اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اللہ ہی کے لیے تو تعریف ہے اللہ جس حال میں رکھے اس کے لیے الحمدللہ الحمد للہ اللہ تو وہ تب جائے اور اس نے و الی راجعون کہا اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو بیلحمد میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا گھر کا نام کیا رکھو بے تلحمد تعریف والا گھر ہم لوگ بھی اپنا گھر بناتے کیا رکھتے ہیں نام اس کا فلا منزل جو بھی نام رکھتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ نام آدمی رکھتا ہے شوق ہے اس کا بھائی کچھ نہ کچھ نام خوشی منزل غم منزل جو بھی نام رکھتا ہے اس کا رحمت منزل مشق منزل مجبور قید خانہ مندر تو کچھ نہ کچھ نام اس کا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی جنت میں گھر بناؤ اس کی اس قبر کی بیت الحمد ہے بیت الحمد حمد کا گھر ہے میرے بندے بھی مصیبت میں بھی میری تعریف کی لہذا اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے یہ گھر اس کے لیے خاص اسپیشل ہے جو بھی دیکھے بیت الحمد سے اس کو ملا تھا کہ یہ اس نے صبر کیا تھا اپنے بچے کی وبا پر اس لیے اللہ کی طرف سے اسپیشل گفٹ کی کتنا ہے ٹو بی ایچ کے کتنا محض ہے بھائی وہ جنت کا گھر ہے وہ تو وہ گھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دے گا اس کو امام سمجی نے روایت کیا اور یہ حسن کی ہے کیا صرف اولاد کی وجہ سے نہیں کسی کا بھائی ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے کسی کی بی کسی کا شوہر ماں باپ کوئی نہ کوئی رشتے دار ہوتا ہے اس کی وفات ہوتی ہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی نہ کوئی اس کا قریبی ہوتا ہے جس کی موت ہوتی ہے صرف اولاد کے لیے صبر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی یقین اللہ کا عالم ماں دل اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے میرا بندہ جب دنیا میں اس کے سفید ہو سفی اس کا ایک دم چنا ہوا اس کا اپنا اس کا قریبی آدمی کیا کرتا ہے لوگ ہوتے ہیں سب سے اس کو تعلق ہوتا ہے کوئی اس کا ایک دم کلوز ہوتا ہے بھائی دوست ماں باپ کبھی اولاد کبھی کوئی اور تو اس کا ایک دم قریبی اس کا سفی اس کو میں اسے جب چھین لیتا ہوں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو میرے پاس جنت کے سوا اس کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے کی لیے کیا ہے یقیناً اس کو جنتی جنت ہے اس سے یعنی جنت سے کم کچھ نہیں اس کے اتنا بڑا ان کا صبر ہے اس اتنی بڑی اس کی دیکھی ہے تو جس کا کوئی کھو گیا ہو جس کی کسی کی وفات ہو گئی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس پر وہ صبر کر لے اور اللہ سے ازر کی امید رکھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا دے گا جنت دے گا اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اب آئیے اس کے بلاس ہم دیکھتے ہیں ماسب یہ ہوا صبر اور اختصاب اور رضا لیکن ماتم پہ کیا ملنے والا ہے آئیے نوحہ کی حرمت اس کی کیا دلیلیں ہیں آئیے کیا کر کے دیکھتے ہیں نمبر ایک نوحہ نوحہ کا مطلب آپ جان رہے ہیں ماتم کرنا اے اہلا اس طرح سے کہنا تو نے کیوں ہمارے گھر میں سے ہمارا دیا بجا دیا اے اہلا تو نے تم اس کو آج بیوہ کر دیا اور کہ روتے وقت میں اے اہلا دوسرا کوئی گھر ملا نہیں دوسرا، ہمارے گھر کو تو, تو, تو نے اجاڑ دیا या इसी तरह से कहना अरे उठो ना बात करो ना अब उठ के बात करेगा विचार बात करेंगे कोई ठहरेगा ना जीवी बोल रही है अरे उठो कुछ बात तो करो क्यों चुप पड़े उठ के बोल, बोल क्या बोलना है <laughs> अगर उठ के बैठ जाए कपन बना रहा था वो भी उठ के भाग जाएगा <laughs> तो उसको देने वाले पानी वानी गिरा के भागेंगे सीधा कोई रुकेगा वहां पर ارے ہی تو بول رہے تھے ابھی جا کے کونے بڑے کیا ہوا ہے ایسی بات ہے وہ سب بات کرو کیا ہے کوئی مطلب ہے اس میں معلوم نہیں مرنے کے بعد نہیں کرتا بات آدمی اتنا کامن سینس نہیں تو ایک انسان کو ایک انسان کو ابھی کوئی آدمی کہے گی نہیں ہوش نہیں رہتا انسان کیوں پیشاب پاخانا ہے تو جائے گی نہیں پیشاب پاخانہ آدمی کو آئے گا وہی کر دے گی نہیں आदमी बराबर जाता है उसके लिए तो इतना सेंस है ना गंदगी हो जाएगी तो दुनिया की गंदगी समझ में आ रही है शहरी गंदगी समझ में नहीं आ रही आदमी को काबू में रखना है तो रख सकता है रखना है तो रख सकता है नहीं है तो आदमी उसमें और पूरा एक ड्रामा होता है बाजोग बाकी सचमुच में करते हैं जहाज में लेकिन बहुत सारे लोग को प्रोग्राम होता है पूरा प्रोग्राम होता है پورے سفر میں جائیں گے چپچاپ جائیں گے وہاں جانے کے بعد بور زور سے روتے جائیں گے یہ کیا طریقہ ہے آپ کا بھائی کون سا طریقہ ہے یہ ساری بے حدا باتیں ہاں واقعی ہے کہ کسی کو رنگ ابھر آئے امڑ آئے،, آئے وہ رونا شروع کر دے اس کو برداشت نہ ہو ماحول دیکھ کر وہ ایک اور بات ہے لیکن ایسے کتنے ہوتے ہیں جو ایکچولی یعنی بالکل جینوئن کرایر اسٹاپ کریں گے سچمچ میں رونے والے کیونکہ دو تین بار روکے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے اس کا کوٹا اس کے بعد جو رونا رہتا ہے وہ بہت سارا نکلی رہتا ہے لہٰذا ایک انسان جھوٹا رونا اور واویلا مچانا نہ کرے سچ مچھ پہ رونا ہے رو لے لیکن اس طرح کا ڈرامہ کر کے کس کو دھوکہ دیں گے یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے بڑھ کے کہ ایک آدمی پیٹنا شروع کرے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو مارنا شروع کرے کیوں دوسرے کو کیوں نہیں مارتے اپنے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مارے ہیں تو وہ بھی مارے گا اپنے تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہے آئیے دیکھتے اس کی کیا کریلیں نمبر ایک نوخا نیا جاہلیت کے اعمال میں ماتم ماتم کرنا جاہلیت کے امال میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی امتی من امر لا چار چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو زمانہ کفر جاہلیت کے دور کی بری عادتیں ہیں اور میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی میری امت میں سے لوگ ایسے ہمیشہ رہیں گے جو یہ حرکتیں کریں گے یہ چھوڑیں گے نہیں لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں لا یترکوہن لا ترکو نہ کیا یہ چیزیں دیکھیں اب ہم ہمیں کتنی چیزیں ہیں ذرا غور کریں نمبر ایک الفقر اختاب مالداری اور خاندان کے بیس پر فقر کرنا ہم نواب کے خاندان کے ہیں ہم بہت پاس خاندان کے ہیں ہم فلاں صوبے دار ہوا کرتے تھے تو خاندان کے اسٹیٹس کے بیس پر فخر کرنا یہ جاہریت کی چیز ہے کوئی بھاری چیز نہیں ہے نمبر دو عطین فل انصاف دوسرے کے نصب میں تانگ کرنا تیرا نصب خراب ہے تم جا کے جو ہے ڈاکوؤں سے جڑتا تمہارا نصب جا کے تمہارا نصب جا کے فلانے سے قیدیوں سے جڑتا ہے تو نصب میں کیا کرنا کسی کے تانگ کرنا اس کے نصب کو برا بتانا تو برے تیرا لیمیٹ خراب ہے پھر وتفاجوم یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش برستی ہے یعنی یہ ستارہ ادھر وہ ادھر اور وہ ادھر تو بارش آتی ہے جیسے آدمی آج دنیا میں بارش کیا پیسے کی بارش ہو یا مصیبت کی بارش کو بھی ستاروں سے جوڑتا ہے کیسے بولے تم میرے ستارے گردش میں آج کل کوئی آدمی نیوز پیپر میں بھی آتا ہے آپ کا نکتر کیا ہے آپ کے یہ راہ کےتو جو ادھر ادھر ہیں آپ کے ذرا بھٹک رہے ہیں چوڑے تو آپ کے اوپر کیا آنے والی ہے مصیبت آنے والی ہے وہ بےچارے گومرے اپنا کام ان کا ہے وہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ کوئی پابند ہیں وہ کوئی مقید ہیں وہ آزاد نہیں ہے وہ آپ کو پابند کریں گے ان سے آپ کے یعنی وہ ادھر سیارہ ہو ادھر سیارہ ہیں جوپیٹر ادھر ہے اور پولما مرکیوری گر ہے اس سے آپ کی زندگی میں اثر آنے والا ہے آپ امیر بنیں گے آپ غریب بنیں گے آپ دکھی ہوں گے آپ سکھی ہوں گے تو اس طرح سے بارش کے بارے میں اعتقاد رکھنا یا زندگی میں خوشی اور غم کے اعتبار سے ستاروں سے اعتقاد رکھنا یہ بھی کیا ہے شکیات میں سے جاہریت کی چیزوں میں سے اور اور آج بھی ہی بولتے ہیں نا لوگ نکاح کرنا سے ذرا دیکھو وہ اکرب کی ڈیٹ کب ہے اکرب ہے تو نکاح کرنا نہیں کیونکہ اکرب کیا کرے گا نکاح خراب ہوگا جیسے باقی سارے نکاح بہت خوش آ رہے के عید کے دن جمعہ ہو اور جمعہ کی نماز کے بعد آ کر نکاح ہو رہا ہے بہت خوش رہنے والے زندگی میں پریشانیاں تناؤ اونچی جھگڑے فساد ہونے والے وہ ایسے جیسے آدمی کہ نام اچھا رکھے تو اچھا بچہ ہوتا تو سارے محمد محمد محمد کتنے نیک رہتے किसी का नाम आप नेक रख दो नेक ने क्या जरूरी है <laughs> नाम क्या है उसका नेक तो नेक रहे नाम रखने से नेक बन जाएगा या उसका नाम आपने रखा आलिम या उसका नाम आपको बहुत खुशी है बहुत पढ़े लिखे आप उसका नाम आपने साइंसदा रख दिया साइंटिस्ट साइंटिस्ट बनेगा हो आप स्कूल को नहीं भेज रहे हो साइंटिस्ट बनेगा उसका नाम नाम का असर उस पर पड़ेगा क्या असर पड़ेगा उस पर ہمارے کیا ذہن ہمارا ہے معلوم نہیں تو یہ نکاح میں بھی کرتے ہیں کہ ستارے دیکھو کہیں سے برابر سے ایڈجسٹبل ہے کہ نہیں اور اسی طرح سے انیا ماتم کرنا یہ بھی کیا ہے جاہلیت کی چیزوں میں سے اس کو امام مفتی نے ریواج کیا ہے تو جاہلیت میں سے یہ ہے کہ ایک مرنے والے پر کیا کیا جائے ماتم کیا جائے یا کسی غم کے واقعے پر کیا کیا جائے ماتم کیا جائے نمبر دو نوخا کپریا امال میں یہ کفر کی علامت ہے یہ ایمان میں چھید ہے ایمان کی کمزوری ہے ایمان کا بگاڑ کے آدمی معتم کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نتاطان پناس ہوما بہین ککر دو چیزیں ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ کفر کی چیزیں ہیں دو چیزیں کیا ہیں کفریا اوقاف ہیں جو لوگوں میں ہیں کیا ہیں افطا نفر کسی کے نصب میں تان پیدا کرنا برے نصب کا ہے تو کوئی آدمی کسی گھر میں پیدا ہوا اس کی چوائس تھی فارم بھر کے آیا کون سے خاندان میں جانا شیخ سید یہ بلانا پیدا ہوا اللہ نے اس کو پیدا کیا تو فیصلہ کس کا ہے اور یہ اس میں تان کر رہا تو کس پر تان ہو رہی وہ اللہ پر اللہ پر تان ہو رہی تو یہ آدمی کا نصب پر تان کرنا یہ کپری عمل ہے اسی طرح کہ سے وہ علی المیت اور مرنے والے پر میت پر ماتم کرنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی کفر کی علامات میں سے ہے تو یہ آدمی کے ایمان کی خرابی کی علامت ہے کہ وہ ماتم کرتا ہے اس کو ایمام مسلم نے روایت کیا ہے نمبر تین نوخہ کرنے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی غصے میں آ کے کیا ہوتا ہے تیرہ سے کوئی رشتہ نہیں یہ کس بات کی علامتیں بہت خوش ہیں بلکہ کیا ہے خاص تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو کہا میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں جو کیا کرے ماتم کرے تو کوئی عورت اگر ماتم کرتی ہے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ نبی سے رشتہ کاٹنا ہے کیا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی سمنا ملا پمل خدو وہ شب کر جا وہ انسان ہم میں سے ہے ہی نہیں مسلمانوں کی رس میں وہ مسلمانوں کے معاشرے میں بچنے لائق وہ نہیں وہ ہم میں سے آئے ہی نہیں ہمارا نہیں ہو جیسے کوئی بچہ بگڑ جائے اور کوئی آگے ہو تمہارا ایسا پناہ بیٹا ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں اس کا ہمارا کوئی سمبند ہی نہیں آنا ہی نہیں آئندہ ہمارے یہاں ہم. کرتے ہیں نا لوگ اس کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں حالانکہ رشتہ ہے لیکن اس سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تو کہا کہ نہیں تمینا وہ ہم سے نہیں ملت عمل خدو جو گالوں پہ مارتے تھے گال پیٹے لت عمل قدود اور وہ شخص اور گرے بان ہاڑے وہ دہا اور جاہلیت کی باتیں کرے جاہلیت کے نعرے لگائے جاہلیت کے دعوے کرے جاہلیت کی پکار پکارے جیسے جاہلیت میں لوگ پکارتے تھے ماتم کرتے تھے ویسے یہ بھی کہے تو یہ ہم میں سے نہیں تو ماتم کے طریقے کیا کیا ہیں گال پیٹنا اب دیکھیے لوگ کرتے ہیں اس کو مار لیتے ہیں اپنے آپ کو کبھی کبھی ٹینشن میں بھی کرتے ہیں لوگ اس طرح سے تو یہ جائز ہے نہیں غم کے وقت میں کسی کے مرنے پر کسی نقصان کے وقت یا کسی بھی پریشانی میں اپنے آپ کو مارنا اس طرح سے صحیح نہیں اسی طرح سے جھپ کر کپڑے پھاڑ لینا اپنے اور اسی طرح سے ایسی باتیں کرنا جو جاہلیت کی باتیں ہیں یہ سب کچھ حرام ہے اور وہ ہم نے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو امام الباری نے روایت کیا اسی طرح سے نوخا کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اس پر لعنت کی اس پر کیا فرمایا ابو امام نبی اللہ عملہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشة اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاچ کی ہے کس پر اس عورت پر جو اپنا منہ نوچتی ہے اس سے میں لوگ کیا کرتے ہیں اسے میں غم میں ایسے وقت میں اپنا منہ نوچ لینا القام شا و جا اور اپنے کپڑے پھاڑ لینے والی وہ دائی طبل اور بربادی اور ہلاکت کی دعا کرنے والی پکار لگانے والی ان سب کے لیے کیا, کیا ان پر لانت کیے بالوں کا کیا آتا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا مثلا سر اگر کیا بول رہی ہیں اے اللہ ان کی جگہ مجھے اٹھا لیتا تو ایسی کی کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے فیصلہ غلط کیا ٹائم جس کا آتا ہو گیا ابو امام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن فرما قامش تجیبہ دا وغیر اس عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعانت کی ہے جو اپنا چہرہ نوچے اور اپنے کپڑے پھاڑے اور بربادی اور مصیبت کی دعا کرے ہلاکت کی دعا کریں تو بعض اوقات غم کے وقت میں ایک مصیبت میں ڈبل مصیبت انسان اپنے لیے مانگتا ہے کہ کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا اللہ ان کی جگہ مجھ کو اٹھا لیتا ہے تو اس طرح سے غلط دعائیں کرنا اس کے وقت میں ایک دم سچویشن اتنی مشکل ہے خراب ہے اس میں اور زیادہ مصیبت اللہ سے مانگنا یہ بڑی بے وقوفی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کی ہے ایسی خاتون پر جو اس طرح کی دعائیں کرے اس کو امام ابن ماجا ابن ابا نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں سوتان دو آوازیں ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اعلانت کی گئی ہے مزمار عند نعمت ورنت, ورنت, ورنت عند مصیبت خوشی کے وقت میں میوزک اور غم کے وقت میں رن رنگنا کا مطلب ہوتا ہے شور شرابے کے ساتھ رونا یا چھینکھنا پکارنا تو رنگنا کے معنی ہے شور شرابہ اور چیخ پکار کرنا واویلا آویلا مچانا جس کو ہم کہتے ہیں تو دو آوازیں ہیں دنیا اور آخرت میں دونوں پر لعنت کی گئی ہے خوشی کے وقت میں میوزک بجانا اور جیسے عید کے دن ہوتا ہے یا بہت سارے خوشی کے اوقات ہمارے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اللہ صاحب کی حفاظت فرما مسلمانوں کی کہ خوشی کا وقت جب آتا ہے تو میوزک بجاتے ہیں تو میوزک جب بجائی جائے لانت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے خوشی کے وقت میں اور مصیبت میں شیخ پکار کرنا واویدہ مچانا اس پر بھی کیا اللہ کی طرف سے لانت ام. ہے اس کو امام البزا نے روایت کیا اور حدیث حقم تبدیلی کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیٹھ لیتے تھے تو اس وقت میں خاص طور سے یہ بھی اس کا ایک نقطہ تھا کہ یہ ماتم نہیں کریں گی اس سے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے قمع رضی اللہ عالیہ فرماتی ہیں آقب علین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جب بیعت لی جب مسلمانوں کا عاقم نبی یا خلیفہ بیعت لیتے ہیں نبی یا خلیفہ بیعت لیتے ہیں تو جب وہ بیٹھ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دیتے تو ان سے ایک خاص چیز پر بیت لیتے تھے کیا اللہ کہ ہم نوحا نہیں کریں گے مرنے والے پر ماتم نہیں کریں گے اس کو امام الباری دونوں نے روایت کیا ہے اور ایک صحابیہ فرماتی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی تھی کا نفیمہ اقدہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں میں جو بھلائی کے کام ہیں معروف ہیں جن میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت ہم سے لیتے تھے یہ تھا کہ تم ان چیزوں میں نافرمانی نہیں کرو گی ان چیزوں کو تم مانو گی اور نافرمانی نہیں کرو گی تو جن چیزوں پر آپ نے معروف پر بیت ہم سے لی جس میں نافرمانی کا آپ نے نافرمانی سے منع کیا وہ کیا تھا اللہ نخوشاء وجہ ہم چہرے نوچیں گے نہیں ولا نہ دعا وہ بربادی کو دعوت نہیں دیں گے ولا نش کا اور ہم گریبان کو پھاڑیں گی نہیں وہ اللہ شہرن اور ہم بال بکھریں گے نہیں غم میں کیا کرتے خواتین میں یہ بھی ہے؟ بال نوچنا یا بال کھلے چھوڑ دینا ایک دم بکھرے بال کیا بل بل بہت غم ہو رہا ہے اس کو تو اس طرح کے کپڑے پاڑنا منہ پیٹنا منہ نوچنا گریبان پھاڑنا اور بال بکھیر دینا یہ غم کے انداز ہیں اسلام میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے اسلام یہ چیز نہیں ہے اور اس کو منع کیا ہے اس کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اسی طرح کے جنازوں کے پیچھے ماتم کرنا یہ اس زمانے میں ہوتا تھا یہ بھی اسلام میں منع ہے اندا فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہنازن میں کہ ایسے جنازے جن میں یعنی ران واویلا کرنے والی عورت ماتم کرنے والی عورت شور شرابہ کرنے والی عورت ہو ایسے جنازے کے پیچھے یعنی ایسے جنازے کے پیچھے عورت کے چلنے سے آپ نے منع کیا یا ایسے جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کر دیا تو اس حدیث کے بعد اس کو روایت کیا اور یہ حسن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازوں میں بھی ساتھ میں جاتے وقت میں اس طرح کا کوئی ماتم نہیں ہونا چاہیے اس کی مشاہدہ میں آج ایک چیز دکھائی دیتی ہے کہ بعض جنازے جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ماتم کے گیت بھی گاتے لوگ جاتے ہیں شیر شاعری ایسی کہ جس میں موت کا کچھ منظر کھینچا گیا ہو موت کے بارے میں کچھ ہو غم کی باتیں اس میں ہوں اس طرح کے اشعار وغیرہ بھی جنازے کے ساتھ شور سے کوئی آدمی پڑھتا چلا جائے یا ایک پوری ٹیم ہو اس کی اور چار پانچ آدمی اس میں ہوں اور وہ گاتے جائیں غم کا گیت لوگوں کو موت یاد آ جائے وہ جنازہ خود موت یاد دلاتا بھیا آپ کے پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ خاموشی کے ساتھ جنازہ جائے کیا یاد آتا لوگوں کو موت. تو جنازہ خود موب کو یاد دلاتا ہے آپ کی گیت کی ضرورت نہیں آپ کی گیت سے جنازہ اور سلو ہو جاتا ہے جنازے کو کیا کرنا چاہیے جگہ تو اس کی جہاں بھی اگر نیک ہے تو جلدی پہنچا بل تو جلدی اتار کے پھینکو اپنے کاننے سے اس کو تو جنازہ آدمی جلدی سے لے جائے ابھی کیا تھا پورا گیت ختم ہونے تک کیا ہونا چاہیے چلو ٹہلتے ٹہلتے اس کے سامنے لوگ جا رہے ہیں گیت گا رہے ہیں नहीं होना चाहिए इस्लामी क्या चाहता तो नहीं आते थे कि तुमसे ज्यादा वो शेर शायरी जानते थे खड़े खड़े शेर बोलने की चाहता तुम लोगों ने थी इनको तो बैठना पड़ता है होटल में हाँ बैतुल में सोचना पड़ता ना, जाने का, का है नजर कहाँ कहाँ सोचते है शायर बहुत डेंजर रहते बिस्तर पे बेटा हुआ सड़क पे बस स्टॉप पे कहीं चुप रहता हुआ उसका दिमाग चलते रहता पहले लिख लेता हुआ आना जाना खाना पाना नहाना जो भी लिखता फिर शेर बनाता है ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی انہوں نے اس طرح سے جنازے کے آگے کوئی شیر پڑتا جا رہا ہے ایسا ہوا نہیں ضرورت نہیں ہے چپچار جنازہ جائے جنازے کے ساتھ شور بھی نہ ہو جنازے کے ساتھ کوئی خاص ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھنا لا لائی لا تیری موتا ہے تو کیا ہے جنازے کے ساتھ کیا گندا دے دو کیا پڑھنا کچھ نہیں ہے جنازے کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے جنازے کے ساتھ چیز اتنا ہے کہ تو یاد کر آج دوسرے پناہ کو لے کر جا رہے ہیں کل تجھ کو لے کے جائیں گے آج تو کسی اور کو دوسرے کو لے جا رہا ہے کل تیرا جنازہ ہوگا اس کو سمجھ اس, اس فکر میں رہے کہ کل کو میرا وقت آنے والا ہے. یہ ذکر ہے سو اور بھی نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں بھی ساموں کو کیا دلا ہے موت کہ وہ موت کے سمجھنے کا وقت بن گئے نا آدمی کا منتشر نہ رہے لیکن یہ ماتم کے گیت گانا اور اس طرح سے شیر شاعری کرنا اور غمگین ماحول بنانے کی کوشش کرنا کچھ اس طرح کی ضرورت نہیں ہے یہ تکلفات ہیں جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اب کوئی آدمی کہے کہ منع کی طرح بتاؤ یہ مصیبت ہے ہمارے یہاں پہ تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے خوشی کا گیت گایا جائے تو یہ کوئی خوشی کا ٹائم ہے تو بولے منع کی طرح بول سکتے نا اس کو بھی. خوشی کا گیت گاؤ بھائی ایک آدمی دنیا کا کم ہوا اس کا اگر اچھا تھا اچھا نہ اچھا آدمی ہاں اچھا جنت ملے گی نا اس کو تو خوشی کا گیت گاؤں میں گائیں گے ماریں گے پکڑ کے اس کو تو یہ منع ہے خوشی کا گیت گانا منع ہے نہیں تو غم کا گیت کیوں گا رہا کوئی ضرورت اس کی نہ خوشی کے گیت کی ضرورت ہے نہ رم کے گیت کی ضرورت ہے یہ بھی ثابت نہیں وہ بھی ثابت ہے چپ چاپ جاؤ دفن کرو گھر کو واپس آؤ جو دعائیں جو اداکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرماتی ایک نوحا کرنے والی ماتم کرنے والی جب موت سے پہلے اگر وہ توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس کے اوپر گندک کا کرتا ہوگا سلفر جو خود سے جلتا ہے گندک کا اس کے اوپر کرتا ہوگا اور کجلی کی اس کو دوپٹہ اوڑھنی پہنائی جائے گی بدن کو جائے گا اس کا اور جلے گا بدن تو یہ عذاب ہوگا کس کو جو ماتم کرتی ہے اور بغیر قبا کے مر جائیں اس کو امام مسلم نے رواج کیا ہے اسی طرح سے کوئی آدمی اگر وسیعت کر کے مرے کہ میرے بات کرنا جو ہے جنازے کے ساتھ یہ روتے جانا یا اس طرح کی آگ جانا کچھ بھی ماتم کا حکم دے کے مرے اس کا عذاب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مامتی فیقو فیقول واہ جبراہ واہ سعیداہ اونک وزار جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے اور رونے والا کھڑا اوکرس پر کہتا ہے کہ اے ہمارے پہاڑ اے ہمارے سعید اور اس طرح سے اور بھی بات کی تاریخ سے جب کہتا ہے ملکانی دو برشتے اللہ کی طرف سے اس پر طے ہوتے ہیں اور وہ گھوسے اس کو हैं ہیں اور کہتے ہیں ہا کا دا کن تھا, تھا تو پہاڑ تھا تو اور مارتے اس کو پہاڑ تھا سردار تھا بہادر تھا مارتے اس کو اور کہتے ایسا تھا تو تو جو آدمی علما نے کہا یہ اس کے ساتھ مقید ہے جو پسند کرے یا وسیعت کر کے مرے یا اپنے گھر والوں کو روکے نہیں اور اس کے بعد وہ لوگ اس کا ماتم منائے اس کو بھی سزا دی جاتی کیوں ان کے جرم میں تو بھی شریک ہے تو نے ان کو روکا نہیں بلکہ تو نے ان کو کیا کی وسیعت کر کے مرا تو اس کی درائی ہوتی خوب ہو کہ تو ایسا تھا تو پہاڑ تھا تو لوگوں کا سردار تھا تاریخ میں تو کچھ بھی بولتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ خواتین میں سے بہت ساری عورتیں زندگی بھر شور کو تمہارے لیے سب برا کوئی نہیں اور جیسی مرا ہاں تو مرنے کے بعد وہ ایک دم پرستہ بن جاتا ہے جب دنیا میں تھا تو ذرا کچھ ہو جائے بھر جاؤ سیدھا شور کو گھر سے بگانے والی اور جیسی مر جاتا تو پھر کیا کرتی ہیں کیسا چھوڑ کے گئے مجھ کو تو یہ کیا مصیبت ہے جب تک ہے تب تک اس کا واقعی قدر اس کی کرنا چاہیے اور اسی طرح سے شور بھی لیکن چونکہ ماتم عموماً کون کرتا ہے یہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ عموماً عورتوں میں ماتم نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ جو عورتوں سے متاثر ہو وہ کرتا ہے ایسا اس کو مارتے ہو اس کو امام سرمدی نواج کیا حسن ہے اسی طرح سے جس کی ابھی موت نہیں ہوئی ہے اس کو بھی ڈانٹتے ہیں اگر اس کے گھر والے اس طرح کے الفاظ اس کے موت کے تعلق سے کہیں ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں علی ابن رواح ابن رواح ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت یہ بخاری کی روایت ہے آخری وقت اور اس پر وہ بے ہوش ہو گئے فجعلت واجبلا ان کی بہن جس کا نام امرا تھا وہ چیز سے رونے لگی وا جب ہمارا پہاڑ وا وکذا وکذا اور اس طرح سے اور بھی کچھ کہنے لگی تو آج علی ایک کے بعد ایک بہت ساری صفات ان کی بیان کی فقال جب ان کو واپس ہوش آیا تو انہوں نے کیا کہا دیکھی ہے انہوں نے کہا ما قلتی الا ماں کل تیشی علی जो जो तू कह रही थी मुझसे कहा जा रहा था तू था कैसा तू था ऐसा ऐसा था तू यानी ये तमबीर के तौर पर कि देख तेरे घर वाले क्या कह रहे तू था ऐसा तू था ऐसा ऐसा था, था तो साहबी है लेकिन अगर घरवाले ऐसा करें तो उनको भी कहा जा रहा था तेरे घरवाले तेरे बारे में क्या कह ऐसा था थी? तो उनको इताब के तौर पर उनको इताब के तौर पर इस तरह से कहा गया اس کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے تو گھر والوں کے سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو تمبی کرے جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد ماتا نہیں کرنا اس کو چاہیے کہ تمبی کرے گھر والوں کو اسی طرح سے عبد الرحمان ابن عظیم اور ابو بردا ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اگ میاں ابی موسا ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر اگمیا یعنی وہ ہو اقبال امّ ان کی بیوی ام عبداللہ شور کر کے رونے لگی واویلا مچانے لگی ثم پھر کچھ وقت کے بعد ان کو ہوش آیا قال علم تمہیں معلوم نہیں وہ کال حدی تو صلی اللہ علیہ وسلم کال انری صلا خرک کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے تھے انبری میں بری ہوں میرا کوئی رشتہ نہیں اس سے من من خالہ جو اپنے اپنا سر موڈے وہ سالہ اور جو شور مچائے وہ خالہ اور اپنے کپڑے پھاڑے تو سر موڈنا اس طرح سے غم کے طور پر اور اسی طرح سے کپڑے پھاڑنا یا اسی طرح سے شور مچانا ان سب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں ان سب سے بری ہوں تو صحابی اپنی وفات کے وقت میں صحابہ دیکھی کیسا وقت ہے وفات کا وقت ہے لیکن اس وقت بھی گھر والوں کو اس کی تلقیم کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو یہ اس سلسلے میں ہے نونا کیوں برا ہے دو باتیں کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں نونے میں دو چیزیں ہیں جو غلط ہیں نمبر ایک اس میں تقدیر سے عدم رواج ہے کسی کے رونے سے کسی کے شور مچانے سے واویلا کرنے سے پیٹنے سے اور ڈسکس کرنے سے مرنے پر کمنٹری کرنے کی ضرورت ہے آپ کو مارا آپ ایسے تھے دیکھو نا گئے آئے آبادی نہیں کر رہے آ رہی نہیں کچھ بول رہے ہی نہیں اور دیکھو تمہارے لیے میں نے کھانا بنا کے رکھی ہوں سارا پورا ڈیٹیل ڈسکشن وہ سارا یہ اور اللہ تا نہیں کیا ہمارا ہی گھر ملا کے آئے اللہ کیوں ایسا تو کیا تیرے انصاف نہیں ہے اللہ میں قیامت کے دن تم سے پوچھوں گی ہاں قیامت کے دن تو اللہ سے پوچھے تو ہے کون تج سے پوچھا جائے گا یہ جو تو کیوں کی لا یہ سالو يفعل فائدہ ہوں اس سے کوئی نہیں پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا مالک وہ ہے تو ہے کیا تم سے تو پوچھا جائے گا تو یہ اس طرح سے کرنے سے یہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے کی علامت ہے شور شرابہ بچانا اس بات کی علامت ہے کہ تو اللہ کے پیسے پہ راضی نہیں ہے اللہ کا پیسہ غلط ہے تیرے یہاں آن انصاف نہیں بولنا کفر نہیں ایک آدمی نقصان تو ہوا لیکن اس کے ساتھ ایمان کا بھی نقصان کر لیں اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے تو آپ دیکھئے عورتیں جب روتی ہیں اور اس وقت میں جب باتیں کرتی ہیں تو اس میں کتنا کفر ہوتا ہے کتنا شرک اس میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نا اب امر جزا اما اب بڑا بدلا بڑی جزا بڑی بلا کے ساتھ ہوتی ہے بڑی جگہ بڑی بلا کے ساتھ ہوتی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے وہ ان اللہ ادار احبا قومن ابتلا اور اللہ جب کسی کو کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے فرما رب یہ تو جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ منصفی صفلہ اسفت اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ معصوم کرنا شور شرابہ کرنا یہ اللہ تعالی کو ناراض کرتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی تبدیل پر راضی نہیں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اللہ کے پیسے کو غلط بولنا آپ کو کتنا غلط لگے گا آپ کو کتنا برا لگے گا آپ گھر میں کوئی ڈیسیجن لی اور تب بولیں تمہارا فیصلہ غلط ہے انسان نہیں کرے سکتے آپ کو کتنا برا لگے گا اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا جب کوئی عورت کوئی ماں یہ کہیں کہ اے اللہ تو نے غلط فیصلہ کیا آپ بتائیے اللہ کتنا ناراض ہوگا وہ علم والا حکمت والا قدرت والا رحمت والا اس کے بارے میں کہا جائے کہ تو نے غلط کیا اللہ کتنا ناراض ہوگا تو پہلی بات یہ کہ ماتم میں اللہ کے فیصلے کو غلط ثابت کیا جاتا ہے اس اعتبار سے یہ عقیدے ہی کا بگاڑ ہے نمبر دو اس میں کوئی فائدہ نہیں ماتم سے کچھ چینج ہوتا نہیں خود واتم کرنے والا بیمار پڑتا ہے یہ چینج اس میں ہے سچویشن امپروو ہوتی ہے اس میں نہیں جانے والا آتا نہیں کچھ بھی بدلتا نہیں اس میں تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ جس میں نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں کیا فرماتے ہیں مینخص نے اسلامی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے کام کو چھوڑ دے جس سے کوئی مطلب نہیں جس سے کوئی خیر نکلنے والی نہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں جس سے اس کا مقصد اس کی نجات جڑی بھی نہیں تو ایسا کام کیا کر دیں چھوڑ دیں تو اتنا سارا چلانا شور شرابا کرنا پکارنا مارنا اپنے آپ کو کپڑے پاڑنا کیا ہونے والا جو گیا آنے والا نہیں آپ دیکھیے جاتے ہوئے جو ماتم کر رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں حضرت حسین ربی اللہ علیہ یہ اپنے آپ کو پیٹنا کیا ہے مطلب تمہارے اپنے آپ کو مارنے سے ان کو کچھ ہونے والا نہیں وہ تو شہید ہیں شہید کی تو مفصرت ہو جاتی پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے مفرت تو ماتم کا کیا مطلب ایک صحابی ہیں ان کو اللہ نے جنرت دے دی ہوئی اب یہ ماتم کر رہا ہے اس کی ان سے پہلے کوئی شہید ہوا کہ نہیں ہوا کئی صحابہ شہید ہوئے کیا ان کا ماتم کیا گیا نہیں تو تم کیوں ماتم کر رہا اگر تم کو یقین ہے کہ ان کی یہ جنت ہے اور اللہ نے ان کو آلہ مقام دیا تو ماتم کس چیز کا کر رہے ہیں؟ غم بنا رہے تم اور ماتم تم کر رہے ہو اپنے آپ کو تکلیف دینے سے ان کی تکلیف ہلکی ہو سکتی ہے تو ہو چکا واقعات اور سوریوں سے اپنے آپ کو تم کاٹ رہے ہو یہاں سے سوری وہاں سے چوری یہاں سے چوری, چوری کیا یہ کس کی مشابت ہے یہ عیسائیوں کی مشابت ہے کیوں اس لیے کہ عیسائی میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو آج بھی جب ان کی تاریخیں آتی ہیں تو ان تاریخوں میں وہ بھی اپنے آپ کو پروسیفائی کرتے ہیں کرائسٹ کی وجہ سے ایسا فرقہ اس میں ہے جو اپنے آپ کو تعریف دیتے ہیں اپنے آپ کو عذاب دینا اسلام میں نہیں ہے اسلام میں چیز نہیں ہے تو اپنے آپ کو زخمی کرنا بدل آپ کے ایک صحابی ہے انہوں نے ارادہ کیا میں رات بھر جاگوں گا تاج کے لیے اور دن بھر روزہ رکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے اور کہا تم اگر ایسا کرو گے تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا آنکھیں چلی جائیں گے اپنے جسم کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر ہف ہے تمہارے مہمانوں کا تم پر ہاق ہے تم روزہ رکھو کبھی مسجد رکھو اور تم رات میں اگر نماز پڑھو تم آرام میں کرو اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے وہ نماز کے ذریعے سے ان کے جسم کو نقصان پہنچنے والا ہے آپ اللہ تم کس سے روک رہے ہیں نماز اور روزے سے کہ تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی کمزور پڑ جاؤ گے نماز ہمیشہ سو گے نہیں تم تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور ہمیشہ روزہ رکھو گی جسم کمزور ہو جائے گا تم اپنے جسم کو روزے اور نماز سے بھی تکلیف نہیں دے سکتے تو تم چوری چاقو سے تکلیف دے سکتے یہ جو طریقہ ہے اسلام کا نہیں ہے اگر ہوتا تو حضرت حمزہ ربی اللہ ان کے وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شہادت نہیں کی ان کے تو کان کاٹے گئے اور کیا نہیں کیا گیا تو, تو ان کے ساتھ بھی تو ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ بھی تو قتل ہوا ہے ان کو بھی تو شہادت ملی ہے تو ان کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کیا نہیں اسلام میں نہیں ہے. یہ غیر اسلامی چیز غیر دیکھتے ہیں کیا کر رہے کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو مار کے لے رہے ہیں اس سے ہونے والا کیا ہے کہ کون سا طریقہ ہے تو اس سے ہم بدنام ہوتا ہے لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے الیکٹرک والے زمانے میں تو نہیں ہوتا ہے ہاں ان کی ڈیٹ الگ ہے وہ دوسری آتی ادھر اب یہاں سے راڈ ڈال کے یہاں سے نکال دی کیا ہے معلوم نہیں कुछ کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی ہاں دیکھیے کچھ لوگوں کو دوسری کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جو یہاں سے ڈال کے یہاں سے نکالتے ہیں اور اتنا بدن پہ کہ آپ گنتی بھول جاؤ گے آپ کیا اتنی سی ٹوٹی لے کے گھوم رہے کچھ بھی نہیں ہو کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ پورے بدن میں اور پیٹ میں کہاں کہاں ڈالتے ہیں نہیں ہوتا ان کو کچھ کچھ سائنس کے ہے اللہ نے بنائے ہیں تو اس سے معلوم پڑتا نہیں اب آپ سے دوڑ رہا ہو اتنے ٹائم تک اگر آگ پہ کھڑے رہیں گے تو جلتا ہے صرف دوڑے آدمی اور کچھ نیچے سے दवाइया कुछ लगाए कुछ नहीं होता वो करामा थे बाबा जी ये सब बेहूदा बातें हैं ये आग पे दौड़ना को इस्लाम क्या की है क्या किया तो आग पे दौड़ के क्या बताया जरा बैठ के बता <laughs> भाई नुकसान नहीं पहुंचाती ना यही तो बताना चाह रहे आग से कुछ नुकसान नहीं हो ठीक है आग बैठ के बता पांच मिनट तक भी कुछ नहीं होता उसको वो नहीं करे बाकी बताए बात बात में भाई रुद थोड़ा एक मिनट के लिए رک جائے وہ نہیں رکے گا اور یہاں سے گسائے وہاں سے گسا؟ نہیں ہو رہا بیچ میں سے ڈال ہوگا کڈنی میں سے گردے میں سے وا... نہیں ہو رہا تو نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی پورا بدن انداز نہیں دیا ہے تو کہیں بھی کچھ آئی ڈالے گا آنکھ میں کبھی نہیں ڈالے گا تو یہاں سے سروس ادھر سے نکال گئے وہ ڈیڈ ختم کر جائے گا تو کرنے والے بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں بزرگوں کی کرامت کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو ایکٹیو پریشر اور ایکٹیوشن سے آپ یہ کر رہے ہیں ایکٹیو پینشن والے بھی جانتے ہیں اس کو ادھر سے فی ڈالیں ادھر سے سی ڈالیں کچھ نہیں الٹا اور ادا جلتا اس سے الٹا تو اس طرح کی چیزیں خوراکاد ہیں عید اسلام لیکن بدقسمتی سے اسلام کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا گیا اللہ جو ہم تک ان اور آپ مسلمانوں کو بچائے رکھیں آپ کو یاد آؤں